من الله yeah. وكفره والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أمار عاد فأعلم بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال بني عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذي ذهب إليه في ذلك معنى آخر سے کون سی نماز مراد ہے اس سے پہلے رت البن عباس علی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق ان سے یہ ثابت کیا گیا کہ سلاد پشتا سے مراد فجر کی نماز ہے اس کے تیسرے جوابات دیے گئے دو جوابوں ان سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہاں سے تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت عباس علی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس کی مخالفت میں یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ فجر ہی سلاد پچھتا ہے وہ یہ ہے جواب نمبر تین یہاں سے, جو فجر کو دے دیا وہ کچھ وجہ سے نہیں قرار دے دیا کہ اس میں قبول ہے درائل آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں اور اس سے دلیل اور کردار اس طور پر کیا گیا تھا کہ فجر کی نماز میں پڑی تو اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سلاد الوسطہ ہے تو اسی پر رد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جیسے عباس اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ یہ صبح صبح جو سبح کی نماز کو دے دیا اس کی علت وہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں قلوط ہے بلکہ اس کی علت یہ ہے کہ جو فجر کی نماز ہے یہ رات کی تاریخی اور دن کی سفیدی کے درمیان نائل ہوتی ہے وجہ سے سلاۃ کا کہا ہے یعنی کچھ ابھی تک جس وقت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے کچھ تو رات کی تاریخی باقی ہوتی ہے اور کچھ کچھ اب دن کی روشنی بھی چھوٹ رہی ہوتی ہے تو تاریخی اور روشنی کے درمیان درمیان پڑھی جانے والی نماز کون سی ہے سلاۃ الفر ہے اس لیے اس کو کا جو نے کہا ہے وہ اس بنیاد پر کہا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہا کہ حکومان سے برات لہذا <تصفح> اس سے کرنا نہیں ہوگا کہ نماز ہے جس کا مانا اور مطلب اور ہے علت اور ہے وہ کیا ہے علاقائی چکی عباس نقل کرتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے کل بین سواد اللہ رات کی تاریخی اور بیال النحاء الن کی سفید کے درمیان فہر عباس ہے ہے میں خبر تھی صبح کی نماز کو بنایا گیا جس کی وجہ سے بنایا گیا اور کہا گیا ہے سلاۃ وہ صبح کی نماز ہی ہے جو سلاۃ السطہ ہے لیکن اس کی علت جو ہے وہ کیا ہے ہاں وہ یہ علت ہے کون سی علت ہے یعنی اس کو جو سلاۃ الغصہ کہا ہے کہ وہ رات کی تاریخی اور دن کے اجالے کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ اس میں قروب پڑھی جاتی ہے یہ جواب تھا تیسرا جواب تھا اس کے واحد کا جس میں کہ ابن عباس نے فضر کی نماز پڑھی اور اس میں فروغ پڑھی اور فرمایا کہ یہ سلاۃ الغصہ ہے وقد يحتمل ايضا ان يكون قول الله تعالى عز وجل وقوف للقيامتين اراده به في صلاه الصبح فيكون في ذلك الخنوط وطول القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصلاه اكثر فقال طول القيام وقد ذكر ذلك بالصراحه في موقعي من كتابنا هذا ايه جواب مبتين. جواب مبتين. ہی نماز ہے کون سی نماز مراد ہے اجر کی ہی نماز مراد ہے جیسے کہ روایت میں بھی نقل ہے لیکن قلوط سے مراد ہر جس وہ قلوت نہیں ہے کہ جسبوں کی نماز میں پڑھی جائے بلکہ قنور سے مراد یہاں پر کیا ہے طول قیام ہے وہ کیا ہے طول قیام یعنی لمبا قیام کرنا جس میں کرات وغیرہ طول طول ہو کا ہو کا لمبی کرا کی جائے تو طول قیام مراد ہے مرادین سے کیا مراد ہے طول قیام اور اس کی ایک تائید بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے جس میں کیا ہو لمبا قیام کیا ہو لمبا قیام, ہو؟ لمبا قیام تو اس اس کے حوالے سے مزید آپ آگے چل کر جب نمازوں کے افضل اوقات کون کون سے اس میں بھی جا کر انشاء اللہ پڑھیں گے دیکھیے ذرا اس چوتھے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امر اللہ قار تین سے مراد فجر کی ہی نماز ہے لیکن تین سے مراد ہر جس فجر کی نماز کی قبول مراد نہیں ہے بلکہ قار تین سے مراد کیا ہے طول قیام کیا مران ہے طول قیام مران ہے لہٰذا کرنا کیا ای قاندین اس سے کیا ہوگا سرو کی نماز مراد دی گئی ہو سلوک میں خروج سے مراد ہوگا طولے صلی اللہ جیسے کہ کہ کہتے ہیں مقام پر کیا کر رہے کو <خصف> ذکر انشاء اللہ تعالی ہم اس کو ذکر بھی کر چکے ہیں فضر دو رفتوں کے حوالے سے جو بیان ہے تو چار جواب سامنے آ چکے نمبر آن اللہ جو آبی روایت آ رہی ہے اور یہ پانچواں جواب بھی ہے من عباس کی روایت کا اس طور پر کہ اس میں جو قاندین ہے اس سے مراد طول خیرات ہی ہے کیا طول طول وہ یہ کہ امی جان فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ جو آغاز اسلام تھا ابتدائی اسلام تھا اس وقت مجموعی اعتبار سے جو فرض رکھتے تھے وہ کل گیارہ تھی بڑے غور سے سنیے گا بات کو کتنی رقطیں تھی گیارہ رفتیں پہلے فرض تھی ہر نماز کی دو دو رکھتے فرض تھی سوائے مغرب کی نماز کے, کے مغرب کی نماز کے تین رفتے تھے تو توٹل کتنی بنی گیا مغرب کی نماز کی تین ہیں باقی فجر عشاء یہ ساری کی ساری دو مجموعی اعتبار سے فرماتی کہ کتنی ہیں تھیں پہلے گیارہ لیکن جب آپ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے صحابہ احترام کا اشتیام بڑھ گیا بادات کے اندر تو پھر نماز کی جو فرض رکتے تھیں فرائض کی رقطوں میں اضافہ فرما دیا گیا اور اب جو کل رقطیں قرار دے دی گئیں وہ سترہ قرار دے دی گئیں گئی اور اشاد کی رقطیں چار چار کر دی گئیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بارہ ہو گئی اور اس کے بعد تین رقطیں مغرب پیونہ کو برقرار رکھا ذائقے وقت کی وجہ سے وقت کی تنگی کی وجہ سے پندرہ ہو گئی اور دو رقطیں فجر کی رکھی فجر میں دو ہی رقطوں کو برقرار رکھا نوم اور غفلت کی وجہ سے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ وہ نیند اور غفلت کا ہے البتہ فجر کے لیے اس میں اضافہ یہ کر دیا کہ فجر کے لیے کیا حکم دے دیا توراہ حکم دے دیا کہ فجر کے اندر کیا کی جائے لمبی خراب یہی وجہ ہے کہ آج تک رائز چلا آ رہا ہے فجر کی نماز میں کیا ہوتی ہے بنسبت دوسری نمازوں کے لمبی خراب ہوتی ہے اور آپ نے ویسے بھی ہدایات ہدایات کے اندر بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا طالم فصل اوساک مفصل اور فصل و فصل کس میں ہے فجر کی نماز کے اندر ٹھیک ہے کہ نہیں تو امی آن یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا باقی نمازوں کے اندر لیکن فجر میں انہی دو رقصوں کو برقرار رکھا اور اس اضافے کی وجہ سے اس اضافے کے عوض میں اضاف میں دو ہی رقتوں کو برقرار رکھا گیا برقرار رکھا گیا دو ہی رقطوں کے لیے ان کے لمبا کر نازار کا کی بھی نقل کیا ہے عباس اچھا کی روایت کا کہ اس سمراٹ مہینہ قالدین کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس سمراٹ کیا ہے خوشو و خزو ہے اس کے مرادی سے خوشو اور حضومر ہے اور یہ تمام کی تمام نمازوں کے لیے برابر ہے چاہے سلاد ہسخہ ہو یا سلاد وسطہ کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو لہذا اس سے استردال کر کے یہ کہہ دینا کہ صرف اور صرف فجر کی نماز ہے اور اس میں قروب پڑی جانا سلادہ فجر کی نماز ایسی بات نہیں ہے قوم اللہ قاندین سے استردال کر کے اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک فیك الس صلاحات میں اس کا ارادہ کیا گیا یعنی كملہ نكار دین سلات السطیٰ سلاط السطیٰ بھی ہو وہ تمام نمازوں میں یہ مراد ہو اور مراد اس كا كیا ہوگا صورت میں خوشبو اور خوشبو نمبر سات اور حضرت ابن عباسی روایت کا عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ثابت کیا گیا ہے نماز میں علوض پڑھی اور اس کے بعد فرمایا یہی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت اللہ عباس سے اس کی مخالفت کا قول موجود ہے حضرت عباس اس کے قائد ہیں اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ کا مراد کون سے نماز ہے سلاۃ الاصد خود صاحب عبداللہ ابن سے لحاظت ترقی کی روایات میں دیکھا جائے گا خود احرط عبداللہ بن عباد تو خود کا مسلط یہ ہے کہ انہوں نے سلاۃ الوسطی سے مراد ہے تو پھر اس روایت سے استعمال کر کے یہ کہنا کہ سلاۃ السطیٰ سے فجر کی ہی نماز مراد ہوگی اس لیے کہ اس دنوں نے کیا, کیا کیا ہے عنوز پڑھی ہے تو یہ ستاد سے پر درست ہرگز نہیں ہوگا اس بات پر کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ صلاۃ الرست کا مراد ہے شکی نماز کا فضل کی نماز ہوگی دیکھیے ابو خبر بیان دنیا با سن ربی اللہ تعالی کو انما الصلاۃ الرست انها العصر کہ ارض نبہ با سے یہ روایت کیا گیا ہے صلاۃ الرست ثاب یہ ہو چکا کہ یہ جو قائلین ہے they... فجر کہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز کے روینے میں تو معلوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز بھی کیا ہے سلاد البستی نہیں وہ قلم مختلف یہاں سے آگے قائدین حسر جو اثر کے وقت کے قائل ہیں کہ سلاد الوسطی سے مراد حسر کی نماز ہے ان حمد کے یہاں سے آگے بلائے شروع ہوں گے زندگی رہی تو ان شاء اللہ پھر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے سلام علیکم